علی تجدہ کلو نفسی دماغ کا سبق آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے کمایا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ سر الحساب یقین اللہ تعالی کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی وانزر ہوں گی اومن فتح اور اے نبی انہیں خربت خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی دل قلوب لدہ لد الحناج رازمین جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی ہنسوں میں پھسے ہوئے ہوں گے کاظمین اور وہ دبا رہے ہوں گے مال عالمین من حمیم ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا ولا شفیع یوتا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت دور ہو وہاں پر متا ہو جس کی اطاعت کی جائے یا اللہ تو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے واللہ اللہ بالحق اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ وزین لا یقد البی اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان اللہ وسمی البصیر یقین اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے اوللم یس آکمۃ الدین قانون قبل تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے قانون اچند قوت وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں وہ آثار فی اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں آثار قدیمہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں فاخلوم اللہ بنوبہ تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پیداش میں وما ماں قان من بن اللہ بن باق اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا لال کا بے ان کا رسول و بنا اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ پر لیکن انہوں نے کفر کیا تو آغاز اللہ نے پکڑ لیا ان کبھی شریدا یقیناً وہ طاقتور ہے قوی ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے اب اس سورہ مبارکہ کا جو خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور حضرت موسا کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی اللہ نے کسی کا دل کھول دیا کہ بڑے درباری تھے وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہمیں موسا کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے تو جب یہ ریجولیوشن رکھا گیا ہاؤس میں تو اس لیے اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی ہے یہ مومن عال فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے فرعن کی قوم میں سے تھے لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے لیکن اس کے لیے تمہید ہے لقد عرصل نام موسا بے آیات و سلطان مبین اور ہم نے بھیجا تھا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی صنعت کے ساتھ الا فرعون و حامانہ و قارون ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی حامان کی طرف بھی قارون کی طرف بھی فقالوا ساہر ان تو انہوں نے بھی وہی بحق بات کہی تھی جو سورہ سواد میں حضور کے بارے میں کہی گئی ساہر ان حضرت موسا سے بھی کہا گیا ساہر ان کا زاب فلما جاؤ بلحق میں نِندہ کالو قرو ابنال تو جب وہ آئے کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ ان کے کالو طو ابدال نذین عمن جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسا کے ساتھ موسا پر ان کے بیٹوں کو قتل کر دو وسطاحی السا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو وہ ماں قید القافرین اللہ فی لیکن یہ داو جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا ہے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں سورہ آراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فرعون کی درباری کہ موسا کو قتل کر دیجئے کیا چھوڑے رکھو گے اس موسا کو تم اور یہ تمہارا دین جو جو ہے فساد بتا رہا ہے زمین میں لوگ اس پر ایمان ڈالے ہیں جمع ہو رہے ہیں اس کی طاقت بن رہی ہے کب تک چھوڑے رکھو گے لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت ابوسا کا چھوٹا بھائی تھا حضرت ابوسا کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب اب چھوڑ چکا تھا تخت زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت منفتاق اس کا نام تھا من فتاق تھا جس وقت کے حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسا کو دریائے گیر سے نکالا ہے اس کے محل والوں نے اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورت تحریر میں آئے گا عمرات فرعون بہت دیکھ کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا اورت عمل یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسا علیہ السلام چلے گئے ان کے ہاتھ سے وہ قرتی قتل ہو گیا پھر وہ مدین گئے مدین سے ہو کر واپس آئے تو اب اس کا جو بیٹا تھا یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں پہلے تو حضرت موسا ہی تھے اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی یہ بیٹا ہو گیا وہ ہے ریمیسیز سیکنڈ وہ ہے ریمیسیز کے جو اس وقت اب تھا فرعون اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے عمور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے سامنے جب پیش ہوئے اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے قبل کر دو ورنہ تو یہ فساد نکال دے گا دنیا کے اندر تمہارے ملک کے اندر لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسا اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے ساتھ پلے تھے ساتھ کھیلے کودے تھے ان جگہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ کالا فرعن اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا اب تو اگر میں نے موسا کو قتل نہ کیا تو واقعی بڑا فساد پیدا ہو جائے گا ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو وقال فرعون ضروری اقت الموسا فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسا کو قتل کر دوں اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے حالانکہ رب ہونے کا مدعا یہ ہے متلقولین بادشاہ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسا کی دعوت کے اگر میں نے بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے ہوئے تمام بیماریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے لہٰذا ابو عدالت کے سامنے وہ مطلق الانان پاشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے ضروری اخت الموسا مجھے اب تم اجازت دو رب اور مقابلے وہ اپنے رب کو ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچانے کے لیے مقابلے اپنے رب کو بچا سکتا ہے ہندی اخاف ویندیشہ وہ تمہارا دین بدل دے گا فساد یا زمین میں بڑا فساد پیدا کر دے گا اور موسا نے کہا یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے انہوں نے فرمایا انی اس میں ربی و ربکم میں تو پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی من کل متکبرن ہر متکبر کے مقابلے میں لا من رومن حساب جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا و کال من آل فرعون ایمان ہوں اور کہا ایک مومن مرد نے جو عال فرعون میں سے تھا یک تم ایمان رہ وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب بلرا ہے کہ میں ڈٹ کر بات کروں اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورت حال بگڑ سکتی ہے یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے وہ کال رج المن المال فرعول یک تم ایمان ہوں اتقت رج الن سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو بحث اس جرم کی پیداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے یہی الفاظ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے مشرقین مکہ نے حضور پر حملہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہی الفاظ کہ انہوں نے اتخلا رجول ربی اللہ کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جرم کیا ہے اس کا یہی کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے بالکل یہی الفاظ اب تک یق ربی اللہ وقت جا کم بل بنا تل رب حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے وہی یقو کاز ہے قد بہو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا ببال اسی کے اوپر آئے گا وہی یقو سادے اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا یو سم کم باد تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے تمہیں بتا رہا عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب پائے گا ان اللہ اللہ یہ کذاب اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مسلم ہوں حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہو جھوٹے ہوں یا قوم نقم الملک اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہاری بادشاہت ہے تمہاری حکومت ہے ظاہری میں پھر تم زمین میں غالب ہو تمہارا ڈنکا بج رہا ہے فمائن سلونا تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے قال فرعون اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بسہ ہو کر کہہ رہا ہے یہ پہلا رد عمل ہے اس کا ماں اری کو ماں دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسا کو تو تباہی آئے گی. اور بڑا فساد بن جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے اب پاری جو ہے حد سے گزر گیا ہے سر سے گزر چکا ہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اڑی کم باہر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں وہاں احزیق ام اللہ سمیل اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف وہ کالل نذی اور وہ جو اہل ایمان ہیں وہ جو مومن آل فرعون ہیں وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں کالن نذی آمنا یا قوم کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگوں تم مسلجا مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں مس لداب قومی و لذین جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا پھر قوم عاد کا پھر قوم سمود کا اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے قوم اللہ یہ ظلم بعد اور اللہ تانا تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنی تقزیب کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں یا قوم انی اخافوں والے تم یومت تناد میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی ہنگامہ ہوگا یومت تم الم جس روز تم پیٹھ دکھا کر پیٹھ بول کر بھاگو گے اللہ <عَاصِم> لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وَمَنْ اللَّهُ فَمَعَ لَهُ مِنْ حَاد اور جسے جس اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں وہ الکا یوسف قبل قَبْلُ رات <بِالْبَيِّنَات> اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الاحادیث سکھائی تھی اس نے کیا کیا تھا اس نے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا اس کو بھی تم نے مانا نہیں حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی یہ بات ذہن جنگ رکھیے رسول نہیں تھے یوسف یوسف صرف نبی تھے لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو تم اس پر ایمان تو نہیں لائے تم نے نہیں پانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ولقد من قبل اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسا کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن عال فرون ان کا بھی تسکرہ کرتے یہ حضرت موسا کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ چودہ سو برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا لیکن حضرت موسا کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں ولقم یوسف بن قبر تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بالبعیناتی شک کی نما جا تم بھئی لیکن تم شکو کو شبات ہی میں پڑھے رہے وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا حتائی دہ حلقہ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے کل تم نہیں جب افغا بن تو تم نے کہا کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا کزال من ہوا مصرف المرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں اللہ زینہ یوجاد النفی آیات اللہ میں غیر سلطان آتا کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں ویسے کرتے ہیں کجبسیاں کرتے ہیں بغیر کسی صنعت کے لیے جو اللہ نے انہیں دی ہو کبورا وقت اند اللہ ہے وہ ان اللہ بہت بری شے ہے بہت بری ہے بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی جو ایمان لا ہے کزال کے یتما اللہ اللہ کل جبار اسی طرح اللہ تعالیٰ بہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر غرور والے سرکش دل پر وہ قلب کے یہ متقبر ہو اور جب بار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے وقالہ پھر اور اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے ایک سے ایک بربوت ہے جڑی ہوئی ہے تاریخی حوالے سے بھی آ گئی عقلی حوالے سے بات آ گئی ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھئے کہ ایز پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سے ناٹا چھا گیا ہے اب وہ کیا کرے فرعون کہ فرون یا حمان فرعون نے کہا اے ہے یہ وزیر تھا اس کا ابن علی عبدال سرحن ابدی ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ لال لی اب لوگ اسبار تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب سماوات آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں فاتل علا علاح بوسا اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلب ہونے کی کوشش کروں گوسا کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے بوسا وہ ان لازن نہ میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کزال کا ذن علی عمل ہی اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا وہ اسی میں مگن رہا وہ شدھ عنی سبیل اور اس کو سرات مستقیم سے سیدھی راہ سے وما کہ فراون اللہ فی تبا اور یہ ساری چال فراون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی یہ گویا کہ کھسیاانی بلی کھبا نوچے والی بات ہے پہلے تو اس کی بے بسی تھی ماوری کو ملا ما را و ماضی کو ملا سمیر الرشاد میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی باقی معاملہ آپ جان لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسا کو اب مزید مولت نہ دو کامیابی اسی میں ہے اب یہاں جو اصل ہو چکا ہے حضرت موسا کی تقریر کا اب یہاں وہ کس یاد ہو کر رہا کہ اچھا بھائی بلاؤ درا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو بڑا ہو اونچا مینار بنانا اس پر تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسا کا خدا ہے جیسا کچھ بے نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہوا ہے ہمیں کہیں خدا نہیں ملا تو ایسا بھی روکے دو. کال نظی آمنا اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن عال فرون ابھی اس کی تقریر جاری ہے وَقَالَ آمَنَا يَا اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا رشاد میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں رہنمائی کر رہا ہوں کالنزی آمنا اور کہا اس مومن نے یا قوم میری قوم کے لوگ میری پیروی کرو میری راہ چلو اہ دیکھم رشاد میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر یا قوم انما حاضر الحیات تو دنیا مطا. اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے کچھ نہیں بہن آخرت دار اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ قرار تو وہاں ہے مستقل قیام تو وہاں ہے من حاملہ صحیح جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی اللہ تو اس نے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی اس جیسا ہی منع میرا صالح نسا وہ مومن اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن ہو مومن فل جنت یورزکون فیحا بغیر حساب وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رسک ملے گا بغیر حساب یہ ہے تقریر ذرا نوٹ کیجئے